سورت سبا مکیہ سور سبا مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر چونتیس ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ففٹی ایٹ ہے اس میں ففٹی فور آیات اور چھ رکو ہیں سبا عرب میں ایک وادی تھی جو یمن میں تھی ملک کے سبا جس کی ملکہ ملکہ بلکیز بھی گزری ہے تو ملکہ بلکیس کے بعد کی بات ہے ملکہ بلکیس کے انتقال کے بعد کافی عرصہ گزر گیا تو ملک کے سبا کے اندر بڑی فراوانی تھی اور ہریالی اور بارشیں اور نہریں اور چشمے اور دریا یہ دنیا کی اس دور کے مطابق ساری نعمتیں موجود تھیں مگر جب اس بستی نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اور ان کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئیں تو ایک زوردار سیلاب آیا اور یہ بستی تباہ ہو گئی جو چونکہ عرب کے لوگ اس ملک سبا کی تباہی کو ضرب المثل کے طور پر محاورے کے طور پر استعمال کرتے تھے اور وہ اس تباہی کی مثالیں دیا کرتے تھے اب عرب کے لوگوں کو جو کفار تھے انہیں سمجھایا جائے گا اس سور مبارکہ میں سمجھایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ملک سبا کی تباہی سے تم عبرت حاصل کرو یہاں پر یہ عرض کر دوں شاہ ولی اللہ علیہ رحمان فوز کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید فقان حمید کا چونکہ نزول مکہ اور مدینے میں ہے تو جو عرب کے لوگ تھے خصوصا مکہ اور مدینے کے پاس رہنے والے لوگ وہ جن واقعات کو جانتے تھے اور جن قوموں کی تباہی کو وہ جانتے تھے چاہے اشارتا یا مکمل واقعہ جانتے ہوں یا انہوں نے کہیں سے سن رکھا تھا قرآن نے اکثر انہی واقعات کو بیان کیا اس کے کی علاوہ بھی کئی قومیں تباہ ہوئیں ان کا ذکر قرآن پاک میں سراہتاً وضاحت نہیں کیا گیا اس لیے کہ عرب کے لوگ ان کے قصوں کو واقعات کو نہیں جانتے تھے دوسری بات قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے وہ عبرت کے لیے ہیں تو واقعات کا وہی پہلو دیا گیا ہے جو عبرت کا پہلو ہے یعنی واقعہ صرف ایک کہانی کے طور پر پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس واقعے میں ایسی تفصیل پیش کی گئی کہ لوگ واقعہ سنتے ہوئے اس کے اصل مقصود سے ہٹ جائیں اور وہ دلچسپی اور لذت میں مبتلا ہو جائیں بلکہ قرآن میں جو واقعات پیش کیے گئے واقعے کا وہ پہلو بیان کیا گیا جو لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہے اور انداز وہ رکھا گیا کہ کوئی اسے کسے کہانی سمجھ کے لطف اندوز نہ ہو بلکہ وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے خوف سے ڈر جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الحمد اللہ کی لدی لہو ما فس سماواتی وما فل اردی تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے وہ الح الحمد الفلاق <الْآخِغَو> اور تمام خوبیاں آخرت میں بھی اسی کے لیے ہیں وہ الحکیم الخبیر اور وہی حکمت والا خبردار ہے یا علام یا لجو فل اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے یعنی بارش ہوتی ہے تو جو پانی زمین میں جاتا ہے اسے اللہ جانتا ہے جو مردہ زمین میں جاتا ہے اللہ اسے جانتا ہے جو کیڑا زمین میں جاتا ہے اللہ اسے جانتا ہے جو بیج زمین میں جاتا ہے اللہ اسے جانتا ہے وما یا خروج و منہا اور جو اس سے نکلتا ہے اللہ اسے جانتا ہے جو پانی زمین سے نکلے جو بیج پودے کی شکل اختیار کرے سب کچھ اللہ جانتا ہے وماں انزل منسماری اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اللہ اسے جانتا ہے یعنی فرشتے جو اترتے ہیں جو اوپر سے بارشیں آتی ہیں جو بلائیں اترتی ہیں جو رحمتیں اترتی ہیں وماں یا عرجوفی اور آسمانوں میں جو چیزیں بلند ہوتی ہیں اسے اللہ جانتا ہے یعنی نیک آمار یا برے اعمال جو پیش ہوں اسی طرح جب انسان کی روح نکلتی ہے تو روح بلند ہوتی ہے اسی طرح یہ پانی ہے جو بخارات کی شکل میں بلند ہوتا ہے اللہ تعالی ہر ایک کو جانتا ہے اس کی تعداد بھی جانتا ہے وہ کہاں ہے وہ بھی جانتا ہے اور ہر طرح وہ قادر ہے وہ رقیم الغفور اور وہی مہربان بخشنے والا ہے وہ قول اللہ کا فرو اور کافروں نے کہا لا قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی یعنی ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد کبھی اچھیں گے نہیں اور قیامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بات کافروں نے کہی قل اے محبوب آپ فرمائیے بلا و ابی ہاں کیوں نہیں میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی لتا پی ضرور بضرور قیامت تمہارے پاس آئے گی عالم الغیبی میرے اس رب کی قسم جو غیب کو خوب جاننے والا ہے لا یا زوب انس کال ازرا فس آسمانوں میں کوئی رائے کے دانے کے برابر چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے ولا فل اردی چاہے وہ چیز زمین میں ہو ولا اصغرو منزال کا ولا اکبرو اور چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو اللہ فی کتاب مبین وہ خوب بیان کرنے والی روشن کتاب لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے لوہ محفوظ میں لکھی ہے جس پر اللہ کرم فرماتا ہے اس پر لوہے محفوظ منکشف ہو جاتی ہے اور وہ لکھی ہوئی باتوں کو جان لیتے ہیں قیامت کیوں آئے گی اس لیے کہ دنیا کا قیام ابس نہ ہو دنیا کے اندر ایک شخص نے نفس و شیطان کی مخالفت کی اپنی خواہشات کو قربان کیا ایک پاکیزہ زندگی گزاری فراڈ سے جھوٹ سے حرام سے ظلم سے ابجتا رہا تو اب وہ مر کر مٹی میں مل جائے اور اس کو کوئی ثواب نہ ملے کوئی جزا نہ ملے تو اس کی محنتوں کا کیا سلا ہے فرمایا قیامت اس لیے آئے گی کہ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا صلہ دیا جائے اور برے کام والوں کا برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہو لینا تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو سلا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے الاکل مغفرتوں اور رسق ان کریم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے سعوا فی آیاتنا معجزینہ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہمیں آجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ کبھی قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کبھی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں کبھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراضات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو آجز کر دیں گے یا نعوذ باللہ میں ذارق اللہ کو عاز کر دیں گے ہرگز نہیں یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے الاکل عذابلم مر رجن علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے مر رجن ایسا دردناک عذاب ہے جو انہیں و رسوا کرنے والا ہے اللہ کا غضب ہوگا ان لوگوں پر وہ الدین الْعِلْمَ الَّذِي جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں اللہ ان ضلع البیکا الحق جو قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا نازل کیا گیا وہ بالکل سچا کلام ہے اہل علم اس بات کو جانتے ہیں وَيَهْدِي الٰى صِغَاطٍ عَزِيزِ الْحَمِيدِ اور عزت والے سب خوبیوں کے مالک رب کی راہ یہ قرآن بتاتا ہے وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُ اور کافروں نے کہا خَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن مزاق کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایک ایسا مرد بتائیں یو نبی حکم جو تمہیں خبر دیتا ہے ادا مزم کل مز کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تمہارا جسم کا ذرا ذرہ ہو جائے گا ان نقم لفی خلق جدید بے شک اس وقت تم ضرور نئی پیدائش میں دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے انہوں نے ان باتوں پر اعتراض کیا اب ہم دیکھیں قرآن مجید فقان حمید نے ان کے اعتراضات کے جوابات کئی مرتبہ دیے اور جو جوابات دیے وہ لاجواب کرنے کے لیے کافی ہیں یہ لاجواب بھی ہو گئے مگر پھر بھی کافر یہ یہی بات کی رٹ لگاتے رہے کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہوا وہ اعتراض کرتے رہے آپ اگر کسی غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو کافروں کے اعتراضات کرنے سے پریشان نہ ہوں یہ ہمیں اصل مقاصد سے ہٹانا چاہتے ہیں ہمارے علماء نے اسلام کے جاننے والوں نے ہر سوال کا جواب انہیں دیا مگر اس کے باوجود یہ وہی کفار مکہ کی روش پر ہیں کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہر سوال کے جواب ملنے کے بعد بھی وہ یہی کہتے کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں دی گئی ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا کیونکہ جو یہ کہے میں نہ مانوں اور وہ ماننے کو تیار نہ ہو تو وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا کہ مجھے جواب نہیں ملا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اس کی خدمت کریں اور فضول سوالات کے جوابات میں وقت دے کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنے اصل ٹارگیٹس اور ہمارے جو اصل مقاصد ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا اس میں ہم سرگرداں رہیں لیکن اعتراض کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے آج بھی کافروں یہودیوں عیسائیوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو خالی و ذہن ہیں ان پر اگر محنت کی جائے کوشش کی جائے تو وہ اسلام لے آتے ہیں اور بڑی تعداد میں یہ الحمد روزانہ ہی مسلمان ہو رہے ہیں افطیب ان لوگوں نے کہا کہ میں ذالک اس مرد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ام بھی جن خود انہیں بھی کوئی کنفرم بات معلوم نہ تھی اس لیے شک کا اظہار کر رہے ہیں یا تو جھوٹ باندھا یا پھر ان پر جنات کا سایہ ہے تو یہ نہیں بول رہے جن بول رہا ہے بل اللہ علیہ مینون بلاخوتی فی بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے یعنی کافر یہ خود اللہ کے عذاب میں ہیں اللہ کی گرفت میں ہیں وہ دلا اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں مراد یہ ہے کہ ان کے خود ذہن عقل اور شعور سے آری ہو چکے ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا الا ماں بین وما خلف ہوں ان چیزوں کی طرف جو ان کی آگے اور پیچھے ہیں کیا یہ کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے مین سما آسمان سے اور زمین سے جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس پر وہ غور کیوں نہیں کرتے ان نشہ جب وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کے سامنے اور اس کی گرفت کے سامنے بے بس ہیں تو ڈرتے کیوں نہیں ہے وہ بارش برسانا چاہے جب تک وہ چاہے بارش برستی رہے ہم روک نہیں سکتے وہ روکنا چاہے تو ہم برسا نہیں سکتے وہ آندھی چلانا چاہے تو ہم اس کا رخ موڑ نہیں سکتے وہ سمندر میں جوش پیدا کر دے اور وہ سمندر طوفان و سیلاب کی شکل میں پورے شہر کو سمندر بنا دے تو سونامی جیسے شیلا و طوفان آ جائیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے بے بس ہیں پھر یہ کافر یہ اللہ کے نافرمان فرمان یہ گناگار ڈرتے کیوں نہیں ان نشا نقصف بیم الدا اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں او نسے الم کی سفم منت سمائی اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے برسا دیں اور انہیں ہلاک کر دیں ان گالی کا لیا بے ان تمام باتوں میں ضرور نشانی ہے عبرت ہے مگر کن لوگوں کے لیے کون توبہ کرتے ہیں کون روتے ہیں کون سے لوگ لکلی آبدم منیب ہر اس بندے کے لیے عبرت ہے نشانی ہے جو منیب ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں جھکا دے اور جب ہم ایسی باتیں سنیں تو دل لرس جائے اور سچی پکی توبہ کر